آج تمہارے لیے پاک چیزیں حلال ہوئیں اور کتابیوں کا کہنا تمہارے لیے حلال ہوا اور تمہارا کہنا ان کے لیے حلال ہے اور پارسا عورتیں مسلمان اور پارسا عورتیں ان میں سے جن کو تم سے پہلے کتاب ملی جب تم انہیں ان کے مہر دوک میں لاتے ہوئے نہ مستی نکالتی اور نانائشنا بناتی اور جو مسلمان سے کافر ہو اس کا کیا دھرا سب اکارت گیا اور وہ آخرت میں زیاں کار ہے